پچپنگ گافی سنکھیا بند کرنے کا رہی پنکھے سارے چلاؤں بھائی تبھی سب نہیں آیا جی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 مزلی اللہ رسول کریم یہ ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تربیتی اعتکاف کے طور پر تعارف کام کراتے ہیں اعتکاف ہے ایک اہم اسلامی عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے رمضان کے ساتھ احتکاف خاص نہیں ہے بلکہ روزانہ کا کچھ قبضی احتکاف آدمی کا ہو کہ وہ لوگ جو تصوق کے راستے سے اپنی اصلاح اور اللہ کا قرب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے روزانہ چار اوقات میں تھے یا تو چاروں اوقات کا یا تین کا یا دو کا ایک کم از کا کم اور کم احتیاط ہونا چاہیے چار اوقات کون سے ایک حاجت کا وقت ہے ایک فجر سے لے کر اسٹاک تک کا وقت ہے ایک اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے اور ایک مغرب سے لے کر ایک ہاتھ تک ہو چار افراد کو ذکر عبادت اور آخر کا دھیان اور غور و فکر اور اللہ کا سورک ڈھونڈنا اور ان میں سے خاص طور پر یعنی جو فجر سے لے کر ساتھ تک ہے تو مسجد کے ساتھ ہاتھ مسجد کے علاوہ فروغ حاج عمرے کا سواب نہیں ہوتا ابھی شریفے سے اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑی پھر وہیں پر بیٹھا رہا اور صرف شروع ہونے کے بعد دورے کا نقل پڑے تو اس کو مقبول حاج اور عمرے تھا حاج عمرے کا خواب ہوگا دورے کا طور پڑے تو لگ بھگ سارے دن کے کاموں سارے دن کے کام اچھے یہ تو کے ساتھ خاص ۔ باقی کا مسجد کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور مسجد کے علاوہ بھی ہیں ان چار اوقات کی پابندی لکھ عبادت غور و فکر دھیان سے مراقبہ کہتے ہیں اس میں یہ اکیلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اکیلا ہو یہ گزارنا ضروری ہوتا ہے پھر اعتکاب جو ہے تو ایک اور سنتے موقع تک ہے کہ ایک مقصد میں کم از کم ایک آدمی تو ضرور ہو اگر ایک آدمی میں نہ ہوا تو سارے کو نگار ہوئے سب کو زندگی کی میں ببرکری سب کی ہو جائے گی کیونکہ اس محلے میں احتکاف نہیں کیا گئے فرض جو, جو کفایا ہمار ہوتا ہے فرض کفایا سنتے کفایا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے پر سب فرض کا ابال آ جاتا ہے فرض ایک مسئلہ تو یہ کوئی نہیں کرتا میں نے اپنے ایسے سے کر لیا اپنے کر لیا میں چھوٹ گیا فارغ ہو گیا فرض کفایا کہیں مشکل ہوتی ہے کہ اگر میں کیا ایک آدمی سارے پکڑ گئے یہ تو باقی اس کے علاوہ احتکاب ایک بڑا قبی عمل اللہ کی مدد مانگنے کا مسائل کے حل ہونے کا کو پورا ہونے کا بڑا قبی عمل جو لوگ کوئی آدمی اگوا ہو جائے گاڑی اگوا جائے نا تو ان سے میں تین دن کا احتکاب کراتا ہوں گا دو واقعات کو سناؤں اسلام علیکم جی نہیں میں تو مسجد ہوں میں گھر پر بنی ہوں نہیں کیا بات ہاں دوا کیا تھا آپ کا جی سنا ایک ہمارے مردان کے شادی چلتے ہیں بیت ہیں موائن نے کہا جی ہمارا آدمی اغوا ہو گیا ہے کہ ہم کیا کریں جی ہمارا ایک احتکاب ہے کہ تین دن, دن, دن, دن کو احتکاب کرے اور دو بظاہر سے ہم پڑھنے ہوتے ہیں اس دوران نماز پڑھنی ہوتی ہے دو بظاہر صدر پڑھنے ہوتے ہیں اور, اور مرتب سے کوئی اشتہار نہیں اس کی تو انتہا ہے یا عورتیں کر لیں گے تو عورتیں کر لیں گی عورتیں عورتوں نے احتکاب کیا احتکاب کے دوران جو ہے تو کسی عورت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ میں فلان جگہ پر ہوں اگر آپ آئیں تو میں ان کا مستقل کر سکتا ایسے ہی ہوا جانتاٹ گئے اور ملاقات اس نے کہا کہ اغوا کاروں گئے گئے مجھے دی اغوا کر کے یہاں لائے ہوئے ہیں میں تو اپنے خود اپنے مسئلے لیے جائی تھی مجھے, مجھے انہوں نے یہاں <laughs> <laughs> اغوا کر دیا ہے اور جس میں انہوں نے اغوا کاری کا کی کیمپ کیا اس کی کھانا پکانا اور خدمتوں خدمت تو مجھے لگا دیا آپ کا آدمی نہیں جنگ پڑے اور وہ جناب اس طرح ہوا کہ آخر وہ سارا جو عمل تھا مکمل ہوا اور مکمل ہو کر ساری گینگ پکڑی گئی یکمی شوٹر اس زمانے میں چھ چھ لاکھ کے معاوضے والے گاؤں میں رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آدمی چوٹی اور جو ایس پی تھا اس کو خاص اعزاز ملا جی اور پھر جس عورت نے سارے کام کو کروایا تھا اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو پولیس کو نوکری دیتے ہیں پولیس اس کی جاگ نے کہا کہ نمبر سلیمان کو ملے سلمان کو ملے احتجاب ہم لوگوں نے کیا نمبر اس کو ملے جس جی تو تین دن کے احتجاب سے آئے وہ ڈاکٹر مجر صاحب اپرادی میں ہوتے رات کو آئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا رشتہ دار آئے اس مجر جی بڑا بہر کے اسپتال سے نکل کر نکل رہا تھا اخوا دوں گا میں تک کے کر احتکاس ہوتا مارا وہ کرے آپ نے سے کوئی تین دن کا احتجاج کیا دن آج بھی کر کے فون آیا یہ خوش ہوئے کہ آپ کوئی پتہ چل گیا کوئی کیسے میں سے مقرر ہوں گے پھر جائیں گے انہوں نے کہا کیا کہاں سے کہا کہ میں اور آپ فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں مجھے بایا سے پوچھا کیا وہ کہا کہ مجھے لگوا کر کے لے گئے وہاں رکھا ہوا تھا بس یہ دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تیار ہو آپ واپس کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑے ڈھائی ہزار روپئے نکل اور گاڑی پٹر ڈال کے دیا میں آپ کے پاس گیا ہوں تو کہ شکر کرو کیسا سلطہ تمہیں ملا کوئی شکر شکر شکر کوئی مقرر نہیں ہے ٹوٹل ڈھائی ہزار روپئے خود لے گیا شکر بھی خود کھا گئے ایک بہت کبھی عمل ہے ٹھیک ہے نا بہت کبھی عمل ہے پریشانی سے بڑی تھی اب تم ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں ہمیں خانقاہ بنانے کی ضرورت ہے پھر کریں تین دن تین دن کیا تھا کہ ایک دن کیا تھا تین دن کا سکار تین دن جب آنے لگا تو پراسس شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا اوٹ کر نکلا یہ سب محلہ کی شان سے کام کا سارا بندوبست کر رہے ہم اصل میں محروم ہیں جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں باقی میں تجربہ نہیں کرتا ہوں جو باہر چل رہے ہیں جتنے یہاں جندار یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب ماروں میں روحانی فوائد سے محروم ماروں گائے کے پیچھے دوڑا دوسرے کے پیچھے دوڑا سکے کھاؤ ڈاکٹر کے پیچھے دے کھاؤ دوائز کے پیچھے دیکھے کھاؤ وزیر کے پیچھے دے کے کھاؤ ایک کی خوشامد کرو دوسرے کی خوشامد کرو اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار درباروں کے سارے بادشاہوں سارے وزیروں کو مجبور و محتاج کیے ہوئے ہاؤس کی طرف جھکنا نصیب نہیں ہے ایک جاتی ارن رشید بادشاہ کے پاس مدد لینے کے لیے آیا تو اس کے بعد جب آیا تو بادشاہ کہاں ہے بادشاہ کے پاس پہنچایا کہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا یہ حال میرا یہ مسئلہ ہلکا یہ مسئلہ ہلکا یہ مسئلہ وہ جاتی نے دعا سنی بادشاہ پال وہ کس کیا سنگا سلام لیکن میں کسی بھی نہیں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں کیوں کی, کی, کی, کیا بات میں آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگنے کے راستے سے معروف ہے معروف ہے اور دنیا کی دیکھے کھا رہے ہیں خواہ ہو رہے ہیں اور یہ جو عمل یہ خاص طور سے ہمارا جو احتکاف ہے تربیت کے احتکاف اس کے دوران کیونکہ آدمی کو باہر کے ماحول سے سوئی اصل جاتی ہے باہر کے ماحول سے الگ ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے سوئی اثر جاتی ہے اس کو اس کے قرض میں چیز کو قبول کرنے کی اقتدار ہوتی ہے اور اس کو جو ہے تو نہیں بہت فائدہ ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں کبھی سب آپ کے ساتھ ساتھی آ کے چلیں گے چلیں گے آگے ہی. آگے, ہی. آگے ہی. صحت فائدہ نہیں خلاف ہوتے یہ علاوہ عبادت کے تربیت ہے سب سے اہم عمل تربیت ہے ٹھیک ہے نا انسان کے لیے کہا ایمان اللہ اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ تو سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ اپنی اور اپنی اہل ویال کی اپنی اولاد کی دیدی تربیت کرانا اپنی اور اپنی اہل ویال کی دینی تربیت کرانا یہ صرف اللہ کا تعلق حاصل ہو مار کی توفیق حاصل ہو تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خالا دونوں جہان کی زندگی کو بنائے آسر کا بننا تو یقینی ہے دنیا بھی اللہ تبارک دنیا بھی اللہ تبارک خواب نہیں چھوڑتا ہے عام طور پر بیان کرتے ہیں دورنا تفریح بڑے ہزار سات طور سے بیان کرتے ہیں کہ صاحبہ اکرام شہید ہو گئے دینیا بیوہ ہو گئیں بچے یسیم ہو گئے پیٹوں پر پھر باندھ کیے پاکے کیے سارے سنتے ہیں بزار کے بڑے درجے والے لوگ اللہ کے درجہ کو اور بلند کرے لیکن ہمارے لیے تو نوزائید زیادہ مفید نہیں ہے چیزاں کہ جی. ہمارا حال ہو گیا کیا تو کیا کریں گے تو بڑے بھارت لوگ سے کے درجے کو اور بلند ہم؟, ہم اگر آ گیا گیا ہی حال ہو گیا تو میرے بھائی یہ مجال کی زندگی تو کل پتہ صاحب اچھے ہی دنوں تیرہ سو چھ انیس انیس سال میں جائیداد کی زندگی ایسا گومت مسلمان کے کتنے چودہ سو انتیس چودہ سو انتیس انیس نکالے کتنے رہ گئے جی چودہ سو دس چودہ سو دس سال تو کرو فرق ہے کھاتے پیتے ایش ویسر اور راحت سب کے ساتھ صرف انیس سال وہ بھی خود دور سے لگ کے تکلیف آئے اللہ والوں کو ہوتا ہے ایس کھانا پینا مزہ رات ہیں ان سے زیادہ مجاہدات کا مقام اور سواب ہے خواب ہے چاہے جیسے ہمیں رات کو پلاؤ چڑیاں کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے ان کو پھاگا کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اللہ کا قرب ہو رہا ہے تو یہ رات تو جتنی سہولتیں کیوں نہ حاصل ہو جائے آپ نے یہ فضل و فاکر کی زندگی کو ہی پسند کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ صرف فتح خیبر کے بعد پھر تندرستی کے حالات نہیں تھے چھ اس کے بعد چار سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریح فرما رہے ہیں چار سال تشریف فرما رہے ہیں اور آپ نے کیوں فقر فکر واقعے والی تھی تو اس وجہ سے تھی کہ آپ نے فقر و فاگا تو آپ نے لیے چنا ہوا تھا اختیار کیا ہوا اور یہ فقر اختیاری تھا فقر اختیار نہیں تھا تکلیف مجبوری والا فقر نہیں تھا بخر اختیاری اپنے اختیار سے اس کو کیا ہوا تھا تاکہ فوائد آتے ہیں مارو جوڑو چیزیں یہ تو باقی لوگوں کو ملیں اور تقاریب مل سکتے ہیں اور مجاہدات جن کے لیے ہم خود برداشت کریں تو یہ صورتحال سے یہ جی. وہ آپ نے باقی جو ہیں چودہ سویس سال ہیں ان چودہ سویں سالوں میں تو ایک ہزار سال تک تو ساری دنیا پر غلبہ اب آپ بتائیں حاضر مولانا شدید ثانی صاحب فاروقی خاندان کہ فاروق کی اولاد کی مولانا جان صاحب مطلب صدیقی ہیں ابو کشدی کا ضلع میں مولانا شف صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جائیداد جو ہے کے علاقے میں تھی انسان کا علاقہ دعابے علاقہ کے علاقے میرے والد صاحب کی جائیداد سات گاؤں سو جدید دو سو جدید سات گاؤں اور مول محمد اللہ علیہ کے والد صاحب کی زیادہ کی جائیداد کسی کو تھوڑ کر لوگ آئے تھے میں بالکل دو ہاتھ دو پیر نکلے مولیات ملک صاحب تو مظاہرین کے سو کوٹھے تھے میں سو خاندان ان کی زمین میں گراف کرتا وہ جائیداد کتنی ہے اب ان لوگوں کی جائیدادیں ہندوستان میں دور دراز علاقے میں تجربیوں فاروقیوں کی یہ برکت ہے دین کی وجہ سے یہاں کی جائیداد ہے لوگ الدین سبحان اللہ میں جنوبی افریقہ ہمارے سلسلے کی شاخ ہے میں جاتا رہتا ہوں جنوبی افریقہ میں دو فیصد مسلمان ہیں یعنی کہ چار کروڑ آبادی میں سے دو فیصد کتنے ہوئے گئے جی آٹھ لاکھ ہو گئے آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ مسلمان آٹھ لاکھ مسلمان ہیں اور یہ آٹھ لاکھ مسلمان ان میں سے ہر ایک آدمی ہر ایک آدمی نواب ہے ان کے گھر کو دیکھو تو گھروں کا محال ہے تین گاڑیاں دس کمپیوٹر اس کے گھر میں وہاں مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے یہاں دو قسم کے مسلمان آباد ایک کو کلی کہتے ہیں کلی تو میں ایک سیکٹری اسپتال میں جا رہا تو تو تو تکر تکر. See, like like تو تھا تو تکر تکر تکر تکر. ایک پاگل دوا ہوا آیا میری درخت میں تو اس نے کہا کہ یو سی آئی ایم کلی لائک یو آئی ایم کلی لائک یو تو ہمارا جو تھا تو پھر نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو اس نے کہا یہ کہ آئی ایم کلی لائک یو میں کلی کیا کلی یہاں پر بہت اعزاز ہے لوگوں مسلمانوں کو کہتے ہیں کلی تو یہ کہتے ہیں میں بھی سماج کلی تو ایسا ہے کہ انگریز اپنے یہ ہندو سیکر انگریزوں کا تھا ہندوستان میں انگریزوں تھا تو انگریز اپنی خدمت کے لیے ہندوستان سے مزدور لائے ہیں جنہیں کلی کہتے ہیں کلی لائے ہیں کلی یہاں پر آئے ہیں اپنے بال بچوں سے بیٹھائے جب ان کی جب ساتھی کے بال بچے ہوئے ہیں تو انگریزوں نے کہا کہ تو ہم نوکری کا تو ہمارے سمے کے بندوبست ہم نہیں کر سکتے اپنے یہ مزدوری کر. انہوں نے مزدوری اور مزدوری بڑھ کر شروع کی ہے اس بار ہے افریقہ کے لینڈ لارڈ ہیں اور دوسرا جو ہے تو دوسرا گروہ جو ہے یہ ہے مجاہدین کا ملیشیا میں جو جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو طبقہ ہوتا ہے ماداروں کا قوانین کا اور حیثیت والے لوگوں کا وہ تو باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے تعمن کر لیتا ہے اپنے وسائل کو اپنے مال و دولت کو جائیدادوں کو بچانے کے لیے اللہ والے مجاہدین جو ہوتے ہیں میدان میں ہوتے ہیں لڑتے ہیں جب تک ہو سکتے ہیں ان سے مجاہدین جب لڑے ہیں اور آخر میں گرفتار ہوئے تو گرفتار کر کے ان کو جنوبی افریقہ میں مطالعے غلام لے گئے انگریز اور یہ تھے اللہ والے لوگ تھے آب ذاکر شادر لوگ تھے مجاہدین تھے ان پر ایک تو نماز ہی کاپر نماز پڑھنے لگے تھے اور ان پر جبری کام ان سے کراتے تھے اور یہ جب رات میں فارغ ہوتے تھے تو وہاں اس پہاڑی پر ابھی وہ مچھر ہے اس پہاڑ پچھڑ کر مچھروں نے بنائی تھی وہاں پر پانچ نمازیں دھڑاتے شاہ کی نماز ادا ہو جاتی تھی فجر کی ادا ہو جاتی تھی اور باقی تین نمازیں ادا بڑھاتے تھے اس طرح ہوا کہ انگریزو پر پا... پا... نے حملہ کیا اور جنوبی افریقہ ڈچ ڈچوں نے لے لیا ڈوں سے لے, لے لیا آپ انگریز بھڑے پریشان سب کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قیدی ہیں یہ تو زبردست جمجو ہیں بڑے ہمارے خلاف لڑے ہیں اور بہت بھاجی سے لڑتے ہیں اگر یہ ہی ہمارے لڑے ہیں پھر ہم واپس لے سکتے ہیں تو انہوں نے ان سارے مذاکرات کیے کہ ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں ہم نے کہا مدد کریں گے آپ کی جی؟ لیکن شرائط پر کریں گے شرائط گر نے کہا کہ ہمارے مذہبی آزادی ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں اور باقی برات انسانیوں نے لی ان سے لڑے اور ڈچوں کو شکست دے کر پھر ملک لے لیا نکلنے کو آزادی دی دوسرا کوئی جن کے فکر میں یہ بات ہے اور یہ بھی بڑے بڑے روساں ہیں ان کا کاروبار مسلمان کے ہاتھ میں انتظامیہ جائیداد زمینیں یہ انگریز کی تھی کاروبار مسلمان کے ہاتھ میں تھا اور میں نے اور خدمت میں کاریہ کرتے تھے یہ مجھے خیر ارضی کر رہا تھا کہ جو ایک کلی کی گروہ گیا ہے دوسرا قیدی کی گیا ہے لوگ کاف ہو گئے کلی اور قیدی وہاں پر گئے ہیں اور اللہ تبارک و سالان نے کلیاں اور قیدیوں کو وہاں کے روزا. وہاں کے قائدین بنا کر چھوڑا ہے کلی قیدی گئے قائد بنا دیے تو اتنی ایسی چیزیں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو خوار کرے گی یا آپ اس کو ٹھیک ہے بہت فوری کے, جان جان کے لات آ جاتے جان جانے کے آلات جاتے ہیں نا آدمی کو مارا جاتا ہے سب سے بڑی نقل دنیا کے لائٹ نقل ہے تیسرے پاس ہے سورہ بروج سورہ بروج میں اصحاب الخد کا واقعہ ہے اس علاصاب الخد اندارے دادود تو یہ ہے سبحان اللہ اس وقت حافظ پڑتا ہے نا اتلا تھا بول انارے دات لو مندر سامنے آتے اور احترام ہوتے الگ جانے دلہ کے میرے بندوں پر یہ گزرا اور ان کو یاد کرنا اس میں سود کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا اور جادوگر کی وجہ سے ممرکر کے سارے کام کرتے تھے جادوگر برا ہو گیا اس نے سے کہا کہ بادشاہ چلانا کوئی قابل نوجوان لڑکا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا سلبس کو شکا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد پھر تمہاری ممرک کا کام چلایا گا آپ کو آواز نہیں آ رہی کس گھر کو آواز نہیں آ رہی ہے کھڑا تھوڑا آواز نہ آتے ہوئے اپنا بس بہن نہیں کیا گھر ٹھیک ہے نا سواب تو ہوتا ہے بیٹھنے کا بادشاہ سے کہا کوئی کابل نوجوان مجھے دے دو لڑکا دے دو اپنا جادو کے لمباؤں تاکہ تمہاری مملکت کا کام چلے سوچتے ہیں نوجوان کابل وہیں لڑکا اسے دیا مجھے ادھکار کے پاس جانے لگا ایک دم جاتے ہوئے راستے میں ایک گیا تھا اس زمانے میں صحیح صحیح مذہب بھی تھا اور صحیح پادری گزار نیکٹ میں بخار بھی ہوتے تھے تو راستے میں اس کو گرجا ملا گرکے میں گیا وہاں پر ایک پادری تھا اس کے پاس بیٹھا ہوتا اس کی باتیں سے پسند آ گئی تو یہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس پادری کے پاس بیٹھنے ہونے لگا اور اس سے دین سیکھے لگا اور اس نے کو دین اللہ کا تعالی اور ذکر اذکار سکھا کر اس کو شاید نکرامت بنا دیا شاید گرام اس طرح ہوا کہ ایک عورت کی نابینا انتظام علی انتظام کدھر ہیں یہ آپ کا کام ہے جی اگر اس فائدہ ہوتا تھا. جن لوگوں کو آواز نہ آتی ہو ان کی مناسبت نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ان کو آگے بیٹھنا چاہیے ان کو مناسبات ہوتی ہے آگے سرے پر بھی ان کو بات سمجھ آ رہی ہے میں بہت اس بات کو میں نے بار بار کہا اس بات کو کہا لیکن آپ سمجھ تو نہیں ہے بات آگے بیٹھا کریں آدمی مناسب کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی آواز کی بات نہیں تو اس پارٹی نے ایک آدمی کو اللہ کے تعلق سے شاید کرامت نامت بزرگ بنا ایک نادینہ عورت تھی اس نے اس نے دعا کروائی اس کی آنکھیں روشنی کی بادشاہ کو پتا چلا سکو ہو یہ تو جدوت سے بھی زیادہ کمال حاصل کر گیا دوسرے آدمی کو کوئی مسئلہ کے کیا دعا سے بھی مسئلہ کر دیا اللہ نے بادشاہ کو پڑھا مجھے حیرت نہیں اساتذہ سے پوچھا نہ اس کے ساتھ جدوت سے پوچھا اس نے کہا یہ تو کسی دوسرے رستے پر چل پڑا ہے اور ہمارے رستے سے بھی گمراہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہدایت پھیل رہی تھی اور دن کا کام شروع ہو گیا تھا بادشاہ کو رپورٹیں ملی کہ یہ آدمی تمہاری املکت کے لیے خطرہ ہے اس نے اس کو آدمیوں کو گھاٹ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دیا تاکہ مر جائے جان آج بھی بادشاہ کے گھر گئے گئے پولیس والے چڑھایا تو پہاڑی کی چوٹی پر جو چوٹی پر چڑھایا تو وہ گر کر مر گیا یہ بچ, صحیح سالن بت کرا گیا پھر بادشاہ نے کشتی میں بٹھایا لوگوں سے کہا کہ جب کشتی دلا کے درمیان گئے تو اس کو ڈبو دیں وہ کشتی والے لے کر گئے کشتی ڈوبی باقی سارے ڈوب گئے یہ صحیح سالن بت کرا گئے آپ بادشاہ پر ہے پریشان کہ کی کیا کریں تاریخ کام کا روز بروز پھیل رہا ہے اور آدمی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ختم نہیں ہوتا ہے اور اس پریشانی میں یہ جو بزرگ ہے ان کو بشارت ہوئی کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا ہو رہا ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلام ہوتا آپ مجھے مارنا چاہیں مجھے نہیں مار سکتے ہیں ہاں اس طریقے سے مار سکتے ہیں آپ کہ آپ ساری اپنی رائے کو جمع کریں میدان اور مجھے کھڑا کریں اور ایک آدمی آئے اور وہ آدمی یہ بات کرے وہ آدمی یہ جملہ بولے ایک تیر لے اور تیر پڑے جملہ پڑے بیش میں رب حاضر غلام میں یہ تیر مارتا ہوں اس بندے کے اس لڑکے کے رب کے نام پر دیش میں رب حاضر غلام جیسا جب وہ چیز گا وہ تیر مجھے لگے گا اور اس سے میری موت موقع بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جمع کیا گیا رایا تو جمع کیا گیا شادیوں کو جمع کیا گیا اور بادشاہ نے جو ہے تو آدمی کھڑا ہوا اسے تیر لیا اور تیر مارا مصر غلام اللہ مارا تیر پریشانی میں لگا اور ان کی شہادت یہ جب ہی تو کر کے سارے لوگوں نے اعلان کیا آم انا برباد آم سارے کے سارے اس برس نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے وہ بادشاہ کہ جس بات کو میں روک رہا تھا وہ بات تو ایسی پھیلی اس ساری مملکت میں پھیل گئی آپ کیا کریں یہ جو سائڈ و خدو مہادمت ہے اس نے اگر کو کہا کہ اس مطلب کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا ہم نے کہا بس اب کوئی سنگار نہیں آگ میں ڈالتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں خند کے کھود ہی اس نے کے کھود کر اس آگ جلائی اور ہاتھوں دودھ ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے اس نے گراتے تھے اور جل کر کوئلہ اٹھاتے آو تھے اور اس پر ایک اورت چیز کا دودھ پیتا بچہ سے لیا گیا اور بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تو بچہ جب آگ میں جلاتے اور تڑپی تڑپی اور بےقرار ہو کر تڑتی پیس پر بچے اندر سے آواز بھی کمی جاں نہ مل جاں پریشان نہ ہو باہر آگ نظر آ رہی ہے اندر جنت باہر تاغ نظر آ رہی ہے اندر جنت تو اس کامیاب زندگی کے نتیجے میں اگر ایسے مشکل حالات بھی آ جائے تو اللہ تبارک و صلاح وہ سرور نصیب فرمائے گا دنیا میں جنت کا سرور نصیب فرمائے گا سورج عظیم کے میں دعا قبول ہوتی ہے پورے ایسے میں لیتے مسئلے ہوتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اس میں جو باقی ساری نیپال کا سارے کے سارے ہی سونے ہیرے کی چاند ہر لگ بھگ ہر زبر سے رنگ اور ہر گائے اس کی تعلیمات اس صورت میں خاص طور سے ایک واقعہ ہے حبیب ابھی بھی نہ جا رہے نہ سٹل ہے ستل ہے جس وقت کیا جس ہے کہ ہم نے بھیجے تقدیر کے لیے واقعہ صابل کریا جا حل مل سلوک ان کو بستی والوں کا کیسا ذرا سناؤ اس وقت آئے ان کے پاس اللہ کے دین کی دعوت دینے والے جو مسئلہ نے قرض ربو ہوا جب دو آدمی کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو جتلایا واضح نعت واضح تو ہم نے تیسرے آدمی سے ان کی ان کو اعزاز بخشا مدد محسوس کی کہتے ہیں جب تین آدمی ہو جائیں تو جماعت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ایک اکیلا اور دو تین ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے تو حفاظت نے لے کے مسلمانوں نے دعوت دی جب دعوت دی تو لوگوں نے کہا تم تو بڑے منوس ہو تم یہاں پر آئے پر مسجدیں میں گئی ہیں اور یہ تمہاری وجہ سے ہیں ان نے کہا یہ کہ ہماری وجہ سے نہیں ہے تو تمہاری وجہ سے ہر بات تمہیں کہی جا رہی ہے تو مانتے نہیں عمل نہیں کرتے ہو اس کے نتیجے میں تم پر آزاد آ رہے ہیں مسجد پہ آ رہی ہیں خیر کوئی بات نہیں سننا تھا تو آخر میں کے نارے پر رہنے اور ایک سرخان تھا نظار رحمۃ اللہ علیہ وہ آیا دوڑتا وہ آیا اس اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بیان کیا ممالی آل اتنی علی اتنی علی اللہ عبداللہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے پیدا کیا مجھے اور یہ تو جاؤں اس کی طرف میں پھر واپس جانے والا ہوں مرنے کے بعد میں اس کی طرف واپس ہو جاؤں گا تو میں کہوں اس کی بادت میں تم آج تک میں دنیا آ رہا تھا انہوں نے شوق نہیں بنایا اور توحید کے گارے میں فرق رد کرتے ہوئے شرک کے خلاف بیان دیا انہوں نے اور اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے ایلان کیا ان آمن دونوں پسماؤن میرے کو میں رب عدل جلال پر ایمان لے آیا اور اٹھے کفال حملہ کیا اور مار کر گرایا اور پیٹ ان کا چاک کیا گیا اور انہیں لکھ نہیں پایا اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تمہارا سالہ کا حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے کہ ان کو سات کتاب سے پہلے جلد میں داخل کیا گیا باقی اسلوب ہے تو واقعی پوری تفصیلات نہیں بیم کیا کرتی جب انہوں نے اعلان کیا ان نیامن کو دربے کو بس معاون واقع واقعات نہیں بیان کیا گیا کہ ان پر حملہ ہوا ان کو شہید کیا گیا اس کی غلط خلیج اللہ کا ہے اور پھر ان کو اتنی اس, اس کی رما پر جو ان کو اعزاز ملا ہے اس کا جو لطف شروع ہوا ہے ان کو اتنا مزہ لطف آیا ہے ان نے کہا کہ یا، یا قومی یاد ہے انہوں نے چلے چلنا نے میری مسئلہ سنبھالی اور میرا مجھے تو بہت زیادہ اعزاز گرام والوں نے شامل کیا تو ان کی کیا ہوئی اللہ تو بارہ نے اس جملے کو پھر نے کی کیا ہے کہ بنا کر اتارا ان کی قوم کو تو خبر ہونے کو چھوڑو کیا مت تھا اس بات کا ڈنکا بچتا رہے اور اس بات کا چرچا ہوتا رہے کہ اللہ کے ایک بندے نے جب اللہ کے نام پر جان دی ہے تو اس کو یہ اعزاز ملے تو میرے بھائی اور خزانہ ایسے حالات آ جائیں اس کا نیا زندگی میں کہ ہماری جان دینے جان لیوا لوگ آگے آ جائیں اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں زمین پر ڈالا جا رہا ہوں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ وہ سرور اعزاز دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ سو جانے ہوں اور قربان صاحب اکرام کے جمال چار ہوئی کفار کے پاس اور کفار نے پہلے ان کو لالچ دے کر کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو مالک کو قبول کرو خود نہیں مانا پھر دلاد ہم کہا کر نہیں مانا آخر اس نے آگ جلا کر تیل کی کڑائی اس پر رکھی اور اس پر تیر ابالا تیر کھولا گیا تو ان امیر کھڑے تھے ہم کہہ کے شادی کو اٹھاتے ہیں گراتے وہ گرتے ہی پکوڑا بند کرتے تیل پر جو امیر تھے وہ روئے جب رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بس آبادی متصر ہو گیا ہے اور ارے بات کر لوں جب گہرو رہا ہے ان سے بات کی گئی کہ کی کیوں آپ کو چھوڑ دیں آپ بات کریں بھی مذاکرات کر بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہمارے مطالبات مانے انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اس بات پر نہیں رویا ہوں کہ مجھے کھولتے سیل میں ڈالا جا رہا ہے میں تو اس بات پر رویا ہوں کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا وقت آیا ہے اور میری ایک جان گرتی قربان ہو جائے گی میں چاہتا ہوں جتنے بال ہیں اپنی جانیں ہوتی ہیں اور وہ قربان ہے صاحب مال رحمت اللہ جہاں میں خیر لکھے ہوئے نا کہ وقت ذبا ان کے ذریعے پائے ہے جی یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے سر بک ذب اپنا ان کے ویرے پائے ہے سر سرب وقت ذب اپنا ان کے ویرے پائے ہیں۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے لوٹ خوش نا جب بہت بچے خوش ہوتے ہیں تو اس طرح ہیں اور لوٹ لوٹ پہ خوشی یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ میں کی جائے سبحان اللہ یہ کچھ عرصہ حکومت نے کوشش کی تھی نا کہ یہ سیا سنی کا اتحاد ہو تو انڈرسٹری میں بیانوں میں نے کروایا جلسہ کرایا جس میں سیوں کے جاکروں نے بیان کیا اور ہمارے علماء سبند نے بیان کروائے ایک اکیڈمی نے بیان اللہ تو حضرت ہمارے بلان صاحب رحمد اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے گئے تھے سننے کی طرف رحمان اللہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب سیت الفاظ کافی شاعری ہاں جی اور جملے بول کر لوگوں کو گرم کرتے ہیں نا تو زاکر کر ان کا بڑا لگا رہا ہے اس میں بڑے ٹینڈر بندے ہیں اس مجمعہ اکثر ہمارا تھا لحاظ کا تھا جیسے مجموعہ ایسی بات چلتی ہے جس لوگ بھائی ہمارا سا ہمارے بیٹھے نا تو, تو مجموعہ کو چھال کو ہلا کے نے اس میں ایک شعر پڑا تھا غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستانِ حرم غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین نہایت اس کی ہے اسماعیل ہو ہو تو ہوا کہ دھیان کسی کہتے ہیں ان کے زاکروں کو اندازہ ہوا کہ کرنا کسی کہتے ہیں ہاں تھا بات ہو سچ بات ہے غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت کی حسین ابتدا اسماعیل کی قربانی کی ابتدا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی ہے جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے سر کو رکھ کر اور چھری تھیرنے کے لیے تیار کی اور باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری تیر اور ری اللہ نے بچایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اعزاز دینا چاہتا تھا نہیں تو فقراء نے لکھا ان کتابوں میں شہادت کا اعزاز آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ پھر کفار کے غلبہ اور آپ کے شہید ہو جانا یہ جین کے نظامی امور کے لیے مفید نہیں تھا نظامی امور کے لیے بات مفید تھی کہ آپ زندہ سلامت رہیں شہرت میں رہیں غالب آئیں اور اپنے نظام کو چلا کر دنیا سے شہادت کے اعزاز اللہ تبارک صحا نے آپ کو آپ کے نواسے حضرت نام حسین مدین عالم کے ذریعے دیا اور ایسی شہادت ہوئی کہ مت جس پر چرچا جاری رہے گی وہاں جو شریف تحریری ہے اس پہ نظام سے بنی ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے تو بہتروں بہتر آدمیوں میں سے تیس بتیس عورتوں کو چھوڑ کر باقی چالیس آدمی اللہ کے نام پر اللہ کے زور دبا کیے پر ہمارے بلا ساحدہ شیر پڑا بجر میں اس کے تو ہم میں کشن ہو گائے سنیل بر باما اجب تماشا ہے اس کے جرم میں ہوں اور مجھے کھینچا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے کہ محبوب خود ادھر اپنے چھت کے چھت کے کنارے پھیلا کر مڈیر پر آ کر کھڑا ہو جا اس کو ذرا دیکھنا زبردست تماشا ہو رہا مجرمے اس کے تم میں کچھ مجرم اس کے تم میں کچھ ہم لو آئے تنبل سر باماجب تماشا نل سر باما اجب تماشا, باما عجب تماشا اے اے کیا پیدا سب کے کنارے پر آ کر تو کھڑے ہو نا کیسا تماشا ہے تمہارندہ میرے بھائی یہ کامیابی کام آپ آپ فخر فکر نہ کریں تو دوا کیا میں نے دھیان کی صحیح ڈرن نہیں ہے مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں وہ جب میں نے سولہ سو انیس سال والی آپ دھیان کیے ہیں نا وہ باقی ان ساتھ وہ ہے کھادا پینا مزے جائیدادیں مالو دوڑو ہر چیز ایک ہزار سال تک تو دنیا اسلام میں شرمان کا ہی ڈنکا بجا ہے ساری دنیا پر چھایا ہے ہزار سال کے بعد جو ازوال کے حالات آئے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں اس میں بھی اس طرح کے ازوال کے حالات نہیں ہیں مزے کر رہے ہو کھا پی رہے ہو آرام سے بیٹھے ہوئے نہ یہود کے ازوال کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے انوجہ نے ان کو پشتو خون کیا ہے تو وہ پچاس سو والے آئے پڑے گا پورے بنی شہید کیا سارے آپ کا صحبان ایک عباد اللہ علی باسن شدید ان سجاغ کو خلاف رکھ دیا کہ ہم نے ایسے بندوں کو تو اس محسن میں عباد اللہ عباد اللہ میں تفصیلیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے نیک بندوں کو ان کو عباد اللہ کے کی خلاف کیا جاتا اور عباد اللہ کہ ہماری طرف سے مقرر شدہ بندے جو مارے بدن ہیں مقرر شدہ بندے تھے کہ جنہوں نے اتنا کچھ تو خون کیا کہ خون کی ندیاں دریاان کے بہے اور ان کی بستیوں کی بستیوں کو جڑا اور خالی کر کے چھوڑیں اور عام طور پہ ضرور بتا رہا ہے کہ جو انیس سو پینتیس میں میں جو ہٹلر کو آیا ہے ان پر تو خیر از کر رہا تھا کہ مفضلی تالا یہ تو دی تردید ایسی تردیل ہے کہ آپ کی دنیا تھا دونوں کو بنانی کے لیے ٹھیک ہے نا دونوں کو بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس پر دنیا سے میں نقصان اٹھا لو گے مفضلی تعالیٰ اللہ کسی پریکٹیکشلی گھر میں کسی سے گئے تو وہ پیچھے نہیں کرے گا ہمارے تبدیلی مرکز ہے بچاؤ اس میں ایک مکیم میں رہتا سر فارگ لالا سال میں ایک دوسرا میں کسے سنایا کرتا ہوں ہمارا دوست تھا بڑا مہربان دوست ہے کبھی کبھی وہ مرکز میں بیان کیا کرتا تھا دو گورنمنٹ گورنمنٹ بیان کیا بڑے بڑے علماء اور مشاہے بڑے بڑے تبدیلی ورکر جی اس کا بار پال نہیں کر سکتے تھے وہ حال کیا کرتا ان پڑھ آدمی وہ اس کا اس طرح تھا کہ یہ سول کوٹروں میں کو بازار ہیں مچھر اور آگے دکانیں ہیں اس میں اس کی دو دکانیں تھیں سبزی یہ پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے زمانہ, جو زمانہ ہے جو زمانہ ہے جبکہ سونا پچیس تیس روپئے تولا تھا سنتیس تک تیس ہزار ہمارے مزے میں ایسا کوئی نہیں یاد نہیں بیٹھا جو سینتیس یاد کسی کی بجائے وہ زمانے کے جی نہیں ہیں ہمارے دور گزر گیا ہماری یا سینتالیس ہے چالیس ہزار تا, تاریخ ہے اٹھتیس سے بارہ سینتالیس روزہ قیمت نظر یاد جیسے سو سرو قیمت ہے ماتا پچاس روپئے یاد ہے جی پچاس روپئے یاد ہے گوڑا سن سن اٹھاون کے نا سن اٹھاون میں سن ستاون میں سن ستاون میں ہمارے خاندان کی شادی ہوئی ہے جس کے لیے زورات بنائے گئے ہیں تو میں چھوٹا بچہ تھا تو میں چند باتیں بڑے بڑے اس کہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے زیور بنایا ہے اور پچاس روپئے سولہ سونا خریدا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سن ستاون کے سنتاون ہے پچاس روپئے تولا تو تیس میں تو کم ہوگا پچیس تیس روپئے تو لگا کیا بات حل کر رہے تھے <سؤال> ہاں تو یہ کہتا اس طرح ہوا کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا چند آدمی سامنے سے گئے تو نے کہا کہ ادھر نیچے اتر کراؤ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں میں دکان سے نیچے اترا اور انہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح انسان کی کامیابی جو ہے اللہ کو ماننے میں حضور کے طریقے میں اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس محنت خاطر آپ کو لینے کے لیے لے جا رہے ہیں تو کہو کہ بندے تو نے مجھے دکان کی طرف قدم اٹھانے کو نہیں کیا ادھر سے ہی لے گئے تو اس جب لے گئے وہاں پہ بٹھایا تو وہاں پر بیٹھ کے میں نے تین دن دیے ہیں اور تین دن سے میں نے چالیس دن دیے ہیں اور اس سے پر واپس میں ایس بھی آیا ہوں دکان کی طرف آیا ہوں کہ دو دکانوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں دو دکانوں کو کہ پچیس ہزار میں دو دکانیں بیچیں پچیس ہزار کا تیس روپئے کے حساب سے کرو نا جی کتنے تولے سونے ہوئے سو کا تین تولے کرنے تاکہ خاص اتنا ہزار کے تیس توڑے ہو گئے ہزار کے کتنے ہو گئے ہزار پچیس روپئے تیس چار سو پچاس تولے آپ سات سو پچاس دو ہزار اب میرا اتنا کام نہیں کرتا پہاڑی کی وجہ سے کمپیوٹر میں کب تک کرتی ہوں کام نہیں کرتی سب سو پچاس روپئے پچیس ہزار تو کیا پچیس ہزار کی میں جی بارہ بنتے کیا پچیس ہزار کی میں دو دکانیں بیچی ہیں وہ پیسے جیٹ میں ڈالے ہیں اور زندگی اور پچیس ہزار میں نے وقف کیا لیکن رائے شروع میں میرے پیسے سے چلا شروع رائے چلا ہے اور یہ آدمی جو تھا اس آدمی کی کھانے کا کپڑے کا ساری چیزوں کا غیر چلوں بسوں پہ میں دیکھتا رہ آنے والے مہمان کو مرکز والے بیر ملک کی جماعتوں کو کوئی دار ساتھ کھڑا رہے ہوتے تھے اس کا اپنا مینگر ہوتا تھا مرکز میں اپنے خاص دوست وغیرہ جو الگ والے وغیرہ آنے والے مہمان کو صرف یہ ہوا گوشت کھانے میں اور ملائی اور شہد ناچتے میں یہ دیا جاتا تھا اور اس کے پاس شہر کی بہتر نہیں شہد کے سین کنک کر اور بار بار کہتا ہے کہ, کہ سر کہوان یا بوبر کی دو بوتلیں دو بوتلیں جمشید کا بور یہ کون آدمی جو کہتے ہیں جمشید کا بول رہے ہیں کیا یہ فی الحال جا کر دو تو یہ بیان میں یہ تو دو باتیں جیان کیا تو ساگر گرا خود گئے رتیبا شاد صاحب بچرے میں بدلن دیکھو اللہ غیر کی بادشاہ ہے تمہیں کبھی بھی بہرنگ نہیں کرے گا اور چلو میں نا وہ سنڈا لال کا خوشحال ہے سنڈا نکلے وہاں ہوا لال کا چلے ہوا لالا لال کا چار بھائی دے دیے تو خوشی میں بہتر دبا کرو وہ نہیں کہہ سکتا تو گائے دبا کرو وہ نہیں کہ بکری اگر بکری نہیں کہہ سکتا تو مرغی ضرور کرنا وہ کسی بات یہ کہہ سکتا بیان کیا کرتا تھا کیسا کہ بچے درب میں سے ڈیاب ہے بغیر ہو سکے دنیا تو فکت جو درب ایک گھاس ہے یہ درب گھاس نہیں ہو کہ بار بار ہر بار کے موسم میں ہرے ہو گئے دنیا فقط ہے کہ باہر آنا ہے پھر بار ہر گول یاد آیا صحیح اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں جائے تو وہ فارننگ کرے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ گھر کی بادشاہ وہ کبھی بھی آپ کو محتاج نہیں چھوڑے گا کسی کی آگے دلیل نہیں کرے گی ایک بزرگ عالم تھے انہوں نے سنا فل جگہ وائی فرائی ہند جلسہ کر رہا ہے اور جلسے نو چندہ کرے گا فلانے ادارے کے لیے ان کو بڑا غصہ آیا کہ بنا رہا ہے زارا اپنا مردوں کو بنا رہا ہے یا ہمارے لوگوں سے کر رہا ہے پیسہ ہمارے لوگوں سے لے رہا ان نے کتنے دارے بنائے نا ہمارے پیسے بنائے سب سے بڑھ کر چندہ حاجی طور کلبائے نے دیا ہے جس کی پاس مسجد بنائی ہوئی ہے اسی میں اس کی قبر ہے پاس مسجد ہے نا اور کے چندے پر بنی میڈیکل کالج کا جو تھا وہ لگا ہوا ہے کتبہ چندے کا اس کو جا کر دیکھے سب سے زیادہ چند مسلمانوں کا ہے پھر سکھوں کا ہے پھر ہندوؤں کا ہے اور نام گئے تو کنگڑور کے نام پر ہوئے ہے۔ پھر بزرگ کہتے کہ گئے سرسے میں نے کہا کہ چندہ کرے گا تو بھائی کیا اور چودہ کیا اس کا مثلا ایک لاکھ روپیہ ہو گیا اتنا ہی تھا کہ بزرگ نے جس لگائی نمبر پر بیٹھے اور لوگوں کے لیے لیا بھیا کیا بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کلاح اتاری انہوں نے کہا کہ اے مسلمان بھائیو میری یہ کلاح آج تک کسی کے سامنے نہیں جتی ہے آج اللہ کے لیے تمہارے آگے سے میں نے جٹایا ہے اور میرا فلانا دینی ادارہ ہے اس کے لیے اللہ کے نام پر دو تو نے ایک لاکھ کا چند کیا تھا اور یہ اس سے دکنا دو چار پانچ لاکھ کا چند کر کے تھا اور نے کہا میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ ابھی بھی ہند پر حکومت ہماری ہے میں ایسے ہی بات بتانا چاہوں تو میرے بھائی یہ راستہ یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ تجھے خوار کر دے گا تجھے نقصان میں ڈال دے گا تجھے پریشان کر دے گا پیچھے چھوڑ دے گا ایسی بات نہیں میرے بھائی بھائی وہ باہر کو لوگ کرے گا اور جو ہے کسی سے پیچھے نہیں چھوڑے گا تو ختم ہو گیا تو لہذا دھرنے سے دنگے کی چھوڑ اس بات کو لے کر جاؤ انتم لا لو ان کنتم منی فلا تئے ہوں بلا تل انتم لا لو ان کنتم مو نہ غم کھاؤ نہ گھبراؤ تم غالب ہو گئے لیکن ایسے ہی غالب نہیں ہوگے سب غالب ہو گئے ان کنتم تم اگر تم ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرو تو یہ مزاق کے جملے نہیں نازل ہوئے ہوئے پاک میں یہ عقائد نازل ہوئی ہے اور یہ افلادون کی ویلفیئر اسٹائٹ کی طرح کوئی سریٹیکل کتاب نہیں ہے تو ناظر ہونے کے بعد اپنے کو ظاہر نہ کر سکی اس بار کو صاف اقرام میں ظاہر کر کے چھوڑا ہے اور پہلے صاحب ثابت کر کے اس کو دکھایا ہوا ہے جو تعریف میں محفوظ ہے یہ میری اور آپ کی کوتائی ہے اس کی وجہ سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو <coughs> خیر بے ہت ہے اس بات کو لیں ان لگنے کا داد ربن اللہ تم مست جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے اللہ پاک شاہ ہے کہ تم جم جائے اس بار آپ لوگ اپنی جب بولتے ہیں آخر اسٹینڈ لے اس پر آدمی کو کاڈ لے والدی صاحبان کرتے نا قاض اسٹینڈ کا لفظ بولا کرتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہمت ہوتی تو نظر لفظ مطالف کرایہ ہوتا ہے اللہ پاک جماؤ چاہتا ہے کاد رب اللہ سے مستق کاموں کی جمے اتر آدمی جمے تو جب ہے تو پھر نظر آ رہے گا بلائے پھر فرشتوں میں ہے اللہ تخاخ اللہ تخن اور میں جنت زندہ کن پھر فرشتے آپ کی مدد کو نازر ہوں گے بچھاڑ لے کر آئیں گے آپ کے کاموں کو فیصلے آپ کے ساتھ آ کر کریں گے اور انسانوں کو حیرت ہوگی کہ ان کے کام کیسے ہو رہے ہیں بدر کی جنگ کا جب, جب فیصلہ ہوا ہے نا تو مکہ مکرمہ جو آدمی ہلاک سنانے کے لیے گیا ہے تو اس نے کام میں شکست ہو گئی ہے تو کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خوشی کے مارے اس کے آسوباس خطا ہوئے ہوئے ہی ہیں کہ تین سو بس سامان کے مقابلے نئے کازار شکست کھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور مدینہ مرادہ جہاز میں اطلاع دینے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے لوگ سمجھے ہیں کہ شکست کا اتنا غم ہے اس کو اور اتنا دکھ ہے اس کو کہ اس کو اوشواس خطا ہو گئے ہیں فتح کہہ رہا ہے ایسے باد مبنم مبنم اور اتنی ہم جنسی کیس میں شیطان سوراخل مالک ونی سکیف کے سردار کی شکل میں آ کر مشورے کے لیے شامل ہوا ہے کفار میں اور سارے مشوروں کو دیکھ رہا ہے دیتا رہا ہے جس باغ بدر کے میدان میں فریشن شروع ہوا تو اس نے کہا نہیں آرام ترون کروی خاف اللہ اب میں تو وہ چیز جا رہا ہوں نہیں دیکھ رہے اور میں تو بلحہ سے ہٹر رہا ہوں میں تو بس ہٹرتا ہوں اب اور بھاگا تو وہیش مکہ حیران ہوئے تو فراغا بن مالک اتنا گھر اتنا ضرور فردار ہے قبیلہ تفریح کا اور میدان کو کر بھاگ رہے کے بعد اور جنگ کے بعد کافی عرصے کے بعد جب فراغا بن مالک مکہ مقدمہ ملا ہے تو پھارے قریش ہے تو ان نے کہا کہ بندہ بدر کے میدان میں کوئی بھاگ گیا سب سے کہا میں تو بدر کے میدان میں آیا ہی یہ شیطان آیا ہوئی اور ایک آدمی جو بعد اب سمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑی کے بدل کے پاس پہاڑی سیلا تھا بیٹھا ہوا تھا جنگ کا تماجل کرنے کے لیے ہم دو آدمی بیٹھے ہوئے کہتے جنگ کے اور بادل چھائے اور بادلوں میں سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں ہی کرتے ہیں گھوڑے کے نناانے کی آوازیں آ رہی ہیں کہتے اتنے میں بادلوں میں سے آواز ہوئی اگ ہے زم اے زوم آگے بڑھو کہ آواز سی دہشت ہوئی کہ میرا ساتھی کرے گا مر کے میں جنگ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بھوش میں آیا اور پھر میں اگر مسلمان ہوا تو مجھے مسلمان نے بتایا کہ وہ فرشتوں کا لشکر نازل ہو رہا تھا اور اس میں جب رسان گھوڑے پر سوار تھا اس کا نام ہیزوم تھا تو وہ گھوڑے کو گوار دے رہے تھے کہ ہیون آگے بڑھ اکبل جازوم جو کہہ رہے تھے تو گھوڑے کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھ مجھے فرشتوں کا لشکر تھا شادی کہتے ہیں کہ میرے یہاں میں نادینہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں تمہیں جا کر بدر کی وہ جگہ بتا تھا جہاں فرشتوں اترنے کے بعد زمین پر قدم رکھتے تھے اور صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگ کباب اٹھاتے تھے اور آدمی کافر کی گردن کٹی وہ گری ہوتی اور بعد میں کہتے ہیں جو بعد میں یہ لامت کی جس طرح کا فرشت نے مارا ہوتا تھا وہ زخم کالا ہو چکا ہوتا تھا. اور جو ہمارے زخم سے مارا ہوتا تھا وہ کالا نہیں ہو سکا بولنا سمجھ سکا ہوں تو فرشتہ نہ اور آپ کے, کے, کے, کے, کے مسائل کو حل کریں گے لیکن جمنے پر ہے جب اس توحید پر جم کر اس کے مطابق اپنے آپ اس کو استعمال کریں حالات نامافکوں توحید کہہ رہی ہے کہ نامافک حالات کو اب اللہ حکم کو لے کر چل اور دنیاوی ترتیب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ایس جگہ جو آدمی جمتا ہے اور اللہ جگن کو آگے لے کر بڑھتا ہے اور نامافک آلات کو برداشت کرتا ہے اور یہ جمنا ہے میرے بھائی جمنا یہ ہے, کے ساتھ کے بالے ہے کہ بدر کے بارے میں بتایا گیا کہ ملائے گئے تھے منزلین اور خم سطح سے نظر آئے گی مرد تھین اور ایک ہزار فرشتے ایک منظرین ایک مرتزین ایک مسود تین نفظ آئے فرال عمران ایک ہزار فیصد تو نازل ہو گئے تین ہزار جو نازل،, نازل ہو سکتے ہیں اور بہت ضرورت پانچ ہزار بھی نازل کریں گے اور یہ تو تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں تمہارا غلط تو تسلی ہو جائے جی؟ ورنہ من ورنہ مدد تو ولہ تلا خود کرے گا خود وہ تو منجانے لا ہے مدد تو اللہ کی طرف سے یہ تو پر کا نازل ہونا تو تمہاری تھلی کے لیے کر رہے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا ورنہ موت تم اللہ کے بارے میں مدد تمہارے ساتھ ہے مدد تو اللہ بات کر رہا ہے مدد تو اللہ تبارہ والے کی طرف سے ٹھیک ہے نا توحید عملی ہے نظری نہیں ہے توحید نظری چیز نہیں ہے جی آپ انگریزی والے گئے تھورٹیکل بٹ از سم تھنگ پریکٹیکل یہ نوجیاتی چیز نوجیاتی چیز نہیں ہے یہ عملی چیز توحید کی نظریوں کا میں جو بیان کر رہا ہوں توحید کے نظریے کو بیان کر رہا ہوں جب عمل کا وقت آیا اور میں نے توحید کے مطابق عمل کیا تو وہ عملی توحید ہے یہ نظری توحید ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بیان بیانے کو بلطف آ جاتا ہے بیان کرنے والے کو سننے کو بلطف پا جاتا ہے تکلیف تو کرتے وقت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور نتیجہ آتا ہے وہ کرنے سے ملتا ہے بولنے سننے کا ثواب ہوتا ہے نتائج کرنے سے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کرنے کے بعد ہم جو کمزور پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ڈاکٹر سرساد واقعات پھر سناتے ہیں میں ڈاکٹر <برحم> اللہ سے مفرثرائے کا آج سے مفات ہو گئی اس کو آشن نمبر کا امیر بنایا گیا اور یونیورسٹی میں جتنا کام میں بازے لیڈر قسم کے امیر ہوتے ہیں نا دو چار اور میں بھی تھا میرے پاس آیا مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب حال میں نقل ہو رہی ہے کلم کھل نقل ہو رہی ہے سارے لوگ نقل کر رہے ہیں ہم کیا کریں میں نے کہا آپ نقل نہ کریں کہ کیوں ہمارا حق نہیں جایا ہوگا ہماری پڑھائی ہماری میں ضائع نہیں ہوگی جب نقل والے لوگ آ نکل جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے تو کیا یہ نہیں ہوگا میں نے کہا کیا اگر سارے لوگ گوں کھائیں سارے لوگ گوں کھانا شروع کریں تو گوں کھانا آدھار ہو جائے گا اور سے بات کی آخروں سے لڑکوں سے کہا راضے نہیں چلو چلو چلے مطلب یہ نا جدید تقاضوں میں بولی سلمان کا شکار ہو رہے ہیں تقاضوں کو نہیں سمجھتے چل آ گیا دوسرے نے نقل گیا ساتھ لے گیا نا کے بعد آیا مجھے گھر سنا رہا تھا میں نے اپنی میز پر لکھی نقل اور لکھنا سارے لوگ لکھ رہے تھے لیکن اب آئی میری نقل کو کر دور نے اس گیا اس پر لا کر میل پر رکھا پھر میرے لکھنے لگا پھر اب آنے کر دور پہنگا پھر کہتے لکھنے لگا پھر آنے اڑا کر دور پھینکا کہ اس بار جب میں لینے گیا سارے لوگوں نے چیز کا میرے صاحب امیر صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے جنر صاحب سے یہ شرمندہ کروں گا اتنا میں شرمندہ اس بات سے میں دفاع نہیں میں باغ داس جس توحید کو بول رہا ہے جس یقین کو بول رہا ہے وہ یقین کے مطابق جس چلے گا فیصلہ ہوگا یقین کے مطابق چلے گا نہیں تو فیصلہ کیسا ہوگا یہ یقین کوالی تو تھوڑی ہے یہ کوالی تو تھوڑی ہے کچھ کو بولے آدمی ہو بس جان چھوٹ جائے وہ ڈرائیور نے ہمارے بزرگ شفیق تھا وہ دعیات دیا کرتے آپ کسی سے شفیق تھا پچ لس آدمی چمڑا گاڑیاں چمارے گھر گا. تو وہ بڑے ہدایت دیا کرتے تھے اس نے کہا کرتا تھا کہ میرے بھائیوں یہ دایا کوئی قوالی نہیں ہے نانی کے قوالی کر کے فارغ ہو کر بس جا کر بیٹھتے ہیں نانی یہ امل کے لیے امل کے لیے کے ایک آدمی کھڑا ہو بس میں اور بس میں کھڑا ہو کر کہے کہ میرے پاس نزدے کی ایسی دعائی ہے جس کی ایک خوراک کھا لے آدمی نزلہ فوراً بند نانی اس کی کوئی پانی نہیں ٹپکے گا کو اور پانچ پانچ روپے کی ایک کوڑی ہے پانچ بات کو ختم کر کے دو چار چھینکے مارے اور نزلہ سبے نے لگ جائیں تو لوگ کیا لے؟ تو کہیں دعائی میں تاثیر ہوتی تو تیرہ تر صحیح چھینک کیا ہوتا روز کا بال بال کال کوالی ہے اور عمل سٹینڈ کے پاس نہیں ہے امل اور سٹینڈ کے پاس نہیں میں اسکوالی ہے ٹھیک ہے چاہے ہم مودی صاحب دس گنجات تقریبیں کر لیتے میری طرح تو گرگوں کو مشق ہوتی ہے پانچ منٹ میں مجبے کو رڑا دیں پانچ میں مسجد کو ہسا دیں پانچ مزے مجمے کو سانھ دیں یہ تو ایک مشق حقیقت تو وہ ہے کہ اس بات کی کوئی تفصیلات میں نہ جانتا ہوں عمل کے آواز سے تو میں کر گزروں مدد ادا دوبارہ اس بات کے ساتھ ٹھیک ہے توحید جو ہے یہ نظری نہیں ہے عملی ہے پریکٹیکل ہے یہ نظری نہیں عملی ہے ریالٹی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوں گے کوئی, ہوں گے. کوئی توحید ذاتی کیا ہے توحید اسفادی کیا ہے توحید افالی کیا ہے کوئی تفصیلات اس کو نہیں آتی ہوں لیکن عمل کے بعد کیسا عمل کر رہا ہے کہ توحید ذاتی کے بھی مطابق ہے توحید صفاتی کے بھی مقابل ہے توحید افادی کے بھی مطابق توحید اصل ہے مم؟ شادیوں میں ذرا رحم اللہ خان صاحب اگست آدمی تھے وہ کسی طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان کنڈی میں ہو رہا تھا قبروں کو جاؤ کبروں کو پوجو گہرال مانگو بہرول کے نام پر منت نہ مانو کہ جناب علی آپ تو احکامات توحید جان کرتے ہیں احکامات توحید ظاہریہ بیان کرتے ہیں ساری اشاعی تحریر جو ہے یہ احکامات توحید احکامات ظاہری توحید کو بیان کرتے ہیں توحید یا مدیہ کلبیا وہ کچھ اور وہ یہ نہیں ہے تو بہت ضروری ہے اللہ کے نام پر ودیہ نہ کرو اللہ کے غیر کی منت نہ مانو اللہ کے غیر سلجا نہ کرو اللہ کے غیر صحاضہ نے مانگو دو بہت ضروری بات ہے ایک یہ تھا ایک سب سے جیلا اس کے بارے میں اسی اضلاع نفس میں میں دکھا ہے کہ ایک توحید معلوماتی ہے ایک توحید تحصیلی ہے آپ نے پڑھ کر سنایا تھا نا ایک توحید معلوماتی ہے ایک توحید تحصیلی ہے معلوماتی یہ قبر کیا کر سلزا نہ کریں غیر اللہ سے راجہ نہ مانگیں غیر اللہ کے نام پر زبیہ نہ کریں اور غیر اللہ کا جو ہے تو کام کے بنانے بگاڑنے والا نہ سمجھیں یہ کہ آپ کو معلومات ہوئی اور فرمشی کرنا اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر کا خوف روف ہٹ جائے اللہ کی محبت کے چمکاولہ میں آ جائے یہ تحصیلی ہے بعض مجاہدات کوشش میں جاتی ہے بیٹھتی ہے جمتی ہے اور پکی ہوتی ہے یہ میز معلوماتی نہیں ہے اس کے لیے تو اللہ والوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے سال سال کے مجاہدات ہوتے ہیں سال سال کے مجاہدات کے بعد جو ہے تو یہ توی پکی ہوتی یہ جو शाति کہتے ہیں نا کہ ہمارے بانی جو ہیں یہ مولانا سلمین صاحب ہیں یہ بات جھوٹ بولتے ہیں وہی بانی نہیں ہے تاریخ کے بانی جو ہیں یہ باولپور کے ہے بہت نگر کے ایک انگریزوں کے ماسٹر ہیں ان میں تاریخ بنائی صاحب یہ نکبلی سلطے کے کامل شیخ تھے اور سائڈ کشت کبور اور کلام مال موتا کے مائر تھے مردوں سے کلام کرنے قبر میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں شیخ احمد سرنجی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا حضرت مجد اللہ خانی حضرت مجد شیخ احمد سرنجی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دفن ہے فرہن وغیرہ یہ لاہور سے کے قریب ہی مشی کی پنجاب میں ہے فرہن شروع انہوں نے کہا کہ میں جب ان کے مزار پر گیا اور وہاں مراقب ہوا مراقب ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کو بیان کرنا آزم اعمال سلوک سے عمل ہے توحید کے مضمون کو بیان کرنا آزم اعمال سلوک میں سے عمل ہے ان کے اہم اعمال جن کو بیان کیا جائے ان میں سے اہم ایک توحید ہے اس کے بیان کرنے سے اللہ کا خرق اللہ کی رضا تو حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ زوردار ہے توحید کو دان کرنے کا ایک خارجی کا طریقہ ہے اور ایک حضلید کا طریقہ ہے حضلی اللہ کا ایک توحید کیا ہے اللہ اللہ کی ذات اللہ کی سفاق اور توحید اور اللہ سے استفادہ فائدہ حاصل کرنا ہماری روحانی کیسا کروانے پک کیا کرنا ماں تبھی میرے پاس بھائی آج کا دن تھا آج اپنی جان پر بھی ٹھیل رہا ہوں اور آج کے دن میں ہی میں نے آپ لوگوں کو پہنچانا ہے اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا کیا بات کیجیے ہاں کیوں تو تو اور مالا کی بارشوں کو بیان کر رہے ہیں تو کیسے آدمی حاصل کرے اور خارجی توحید کیا ہے کہ توحید کا نام لے کر مسلمانوں پر اوپر کے فرض پہ گا یہ خارجی تبدیل مسلمانوں کو مجھ سے کہنا ہمارا زمانہ تھا اور ہمارا سرمایہ کرتے اس زمانے میں یہاں قبلزم کی تاریخ چل رہی تھی قبلزم کی تاریخ چل رہی تھی اور لوگوں انہوں کے لباقوں کو ملسٹ بنا دیا تھا مشرقی پاکستان نے اگر روز کرتے کمسٹ بنا دیے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایک سال کے اندر مشرقی پاکستان لے لیں گے اور یہاں بھی ہو گیا تھا ان دنوں میں ہمارے عدود صاحب جی یہ ہدایات تھی کہ کسی آدمی کو کمسٹ نہ کہا کریں کسی مسلمان کو بھی کافر اور کمسٹ نہ کہا کریں کہا کریں کہ عبد الرحمان عبد الفور کی باتیں کیا کرتا ہے مسلمان بھائی کو کافر نہ کہیں کیا آپ بازو کاٹ کر کپر کے دامن میں ڈالنے ڈالنا یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کاٹ کاٹ کر کفار کے دامن میں ڈال رہا ہوں اس میں کہا کریں اور بہت کر لیجیے ضرورت ہو تو یوں کہا کریں کہ فلانا آدمی کمسٹوں اور کمسٹوں کی باتیں کیا کرتا ہے کمزم کی باتیں کیا کرتا ہے ہاں جی عیسائیت کی باتیں کیا کرتا ہے تو خیر عرض یہ ہے کہ توحید جو ہے سراسر عملی چیز ہے اکبل کو جاتی ان پڑھ آدمی اور وہ توحید کے مطابق عمل کر رہا ہو اور میں تو توحید کی تشہیرات ہیں ابد اللہ رحمۃ اللہ کی ساری تصویر کو جاننے والا کہ توحید آزادی کیا ہے فالی کیا ہے اور کفاتی کیا ہے اور جس وقت عمل کا وقت آئے عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں عمل اللہ کے حکم سے سوکھ جاتا ہے اور اللہ کے غم کے خلاف میں استعمال ہو جاتا ہوں تو یہ مرضر ہے کہ مجھے توحید کا نظریہ حاصل ہے مجھے توحید کا حقیقت نہیں حاصل ہے یہ شیخ سنری صاحب والا واقعہ میں علماء ہمارے کو سنانے کے لیے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے اور شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نے کلام کیا گروغ وائی نا بھائی ہاں جی ملک صاحب گروغ وائی نا بھائی صاحب ہماری بات کو سمجھے ماسٹوری ہو سب جی میں نے کہا یہ بات میں جو میں نے سنری صاحب کی بات بیان کی انہوں نے کہا کہ شہر احمد اللہ کی روح نے مجھے فرمایا یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ استعما موتا نہیں ہے اور ان کا شہ کہہ ہے کہ مجھے استعما موتا ہوا اس کو ایسے پہ ملوازی کر سکو پڑے سکو مدد دراش یہ بہت بیا میں ہماری طرف باتوں میں برداشت کر لیا کرو خیر جی یہ بات روز ہوئی اس کو سیکھنا ہے اس کو برتنا ہے عمل میں لانا ہے اس کو پھر اللہ تبار تعالیٰ کی مددوں کو دیکھو گے ورنہ اس کے بغیر مفتی جا بس جار مزدور بدل گئے جار مزدور فائر مسور مسور بچہ بدل یہ بات لکھی ہے اپنے باز میں کہتے ہیں کدف لہا من سزکا ہاں جی کد ہر تحقیق من ہر جا جی کدف لہا کیا ہوا جی فیل با پہل ہوا ہوا اور من سزکا من موسود ہے سزکا سلا ہے اور سلا مسود کر سلا مسود بن کر فائل ہوا ہاں جی کتب لامن من کا شاخی کا کامیاب سلو ہاں جی کیا تجکیا اکڑا بات وہ تجکیہ کیا ہے دل کا پاک ہونا کیا ہے ہاں جی آ زارا لے گی زارا چلی وہ تو زارہ پھٹتا ہے کلاجا پھٹتا ہے جب اس پاسل کرنے کے لیے آدمی بڑھتا ہے ہاں جی نہلا محس جار مزدور فائل محسول مانا بیان کام نے شاگرد کو یہ بتایا کہ تزکیا گزر کیا ہے اس کے لیے تو سال ہر سال صحیح ہے اور اس کے لیے زارہ پھٹتا ہے, پھٹتا ہے. پھر, پھر جو ہے تو تزکیا آتا ہے اس کو جب برتتا ہے آدمی تو برتنے بعد پوری پوری مصیبت اٹھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا جی جو ہے وہ بات پوری ہوتیجن محنت ہے دا دے. کہ ہجوکڑوں ممراہ اکڑا اور خیرات کو سب کا جو عمل سواب دے لیکن کل کا بنانا جو ہے تزکیہ ہونا کل کا سمرنا کب کا کل کا بننا یہ نا ماداب ہوتا ہے قلب بننے کے لیے گدا ہو جائے گا جب والے دیکھے نا ایک سال لگائے سر کہ ارفات کے میدان میں کھڑا ہونے سے کیا وہ گناہ معاف ہوتا ہے رزلہ کل کیا نہیں جلتا ہے باطن میں قبر حسد لادک سینا ریا ہے تو ارفات میں کھڑا ہونے سے نہیں جلتا ہے جو پہلے گناہ کیے تھے ہمارن نامے میں لکھے ہوئے تھے وہ معاف ہوتے ہیں کل کا رضیلا کل کی گندگی نہیں دلتی ہے وہ تو مجاہدہ کرنے کے بعد کیا ہو گنا معاف ہو گیا ارفال کے میدان سے باہر رکھتے ہیں سارے گناہ معاف ہو کے باہر کل میں سے کہتے کہ خیر گنان میں کتابوں پاتے ٹین اس کے, کے قلب میں قتل کی نیت پڑی ہوئی یہ ارفات ہوئی بنتی ہے پیلا چوری ڈاکہ قتل عیبت بدگاری کی ہوئی تھی تو معاف ہو گئی ایک طرح سر کل بنے یہ نہیں ہوتا میرا کل کے بننے کے لیے مجاہدہ ہے اس کے لیے کوشش ہے اس کے لیے مشقت ہے پھر جب بنا ہوا کل بنا مال کو کرتا ہے پچھلا یافتہ کالج ہم آج کرتا ہے تو پھر اس کا تو زور ہی اجلا ہوتا ہے اس کا تو نور ہی اجلا ہوتا ہے اس کی تاثیر اجلا ہوتی ہے صاحب اکرام کے بارے میں جایا ہوا کہ میرے صاحبہ اگر ایک بدھ خرچ کریں بدھ کتنا ہوتا ہے جی سا کتنا ہوتا ہے چاہ جو ہے چار کلو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چلو پانچ کلو لگا دو گلا ساڑھے تین سر گلا خراب کریں اور باہر کے لوگ اور باہر کے برابر سونا خیراب کریں تو ان کے سواد کو نہیں پہنچ سکیں گے یہ بوجھ جائے اس قلب کی نورانیت اور اصلاح اور اخلاص کی وجہ ہے جو کہ ان کو آکلے کلبی قوت کی وجہ سے ان کا یہ ایک بدھ جو کا ہے یہ بہت بھاگ سے بڑھ رہا ہے کیا ان کو قلب میں اللہ کا تعلق کا اور اصلاح کا اور نور کا وہ حال حاصل ہے تو وہ سرجے کا بعد بولوں گا سب نہیں رحان اللہ تو آج کی مجلس گیا اس لیے ہوتی ہے کہ سات دن آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ پورے ہوتے ہیں اور سات دنوں میں پہلے پس، پہلے سے منظور نہیں کیا کرتا کہ جو جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے ہوں وہ سوال پوچھیں دوسری وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو وقت جہاں وہ آٹھ میں کرتے ہیں کہ سب تھرا کریں تو آج اتنا دن آپ رہے ہمارے ساتھ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے ہوں کچھ پوچھیں آپ نے فرمایا کہ وہ شہادت کے لے کر صبح تک اور کچھ صبح کے اشارک اور اصل سے ماحول تک اور ماحول کے اشار اوقات جو ہے اجازت کے اظہار کرتا ہے اور اس میں جو ہے صبح میں جہاں سے ایک اطراف وہ ضروری نہیں ہے تو پھر ضروری ہوا ہے وہ اوقات جو ہے وہ آپ گھر پر بھی مغرب کا احساس عبادت سے مشہور لے کر گزار سکتے ہیں لیکن جو سات کا ہے کے ساتھ ہاتھ ڈاکٹر خیال تھا وہ نہیں آیا ہوا کہ ضرورت المران جو ہاتھ کتاب ہے مجھے یاد پڑتا ہے پھر میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ مقررہ میں کھانا شری میں بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ فجر سجائے کر اختیار تک کا وقت ہے یہ ذکر بجائے ڈائریکٹر صاحب سے, سے پوچھے نا ہماری کتاب تو کہیں وہ لائبریری کے انداز میں گم ہوئے ہوئے اتنا اہم وقت نہیں ہی ہے اور باقی یہ ہے اکثر سے مغرب کا مغرب سے اشیا تک اور حاضر کہو کہ یہ آپ گھر پر بھی ہمارا پہلا بیٹ کا الگ اگر جی مولانا نام صاحب احمد دادے کے ساتھ تھا کہ وہ نظام الدین کے امیر بھی تھے اور قدیم امیر تھے ساتھ میں نسل احمد پہلے فون سے بیٹھ کی بصیر نظام الدین ان کے پاس حاضر ہوئے ہندوستان میں یہ مغرب دن مار فرق پڑھتے ہی اس طرح سامنے دوارا تھا کمرہ تھا مسجد سے بہت نکلے جاتے تھے اور احاطہ کا وقت سے چیز سے ملتے نہیں تھے اس میں آبادی اور سوا پارا کرنے جی کلاوٹ کرتی آپ سے سوا پارا روزانہ تقریباً کتنے دنوں میں ختم ہو گیا چوبیس میں چوبیس پارے ہیک ہو گئے سوا چوبیس ہزار کا پچھلے ہو سکتے ہیں تو بس میں نے ختم کیا جا سکتا اس کو میں نے پورا وقت کسی سے مل جائے نہیں تھا مگر اب تاج سات نیم کا خاص جو پینتالیس ستر ہزار سال مجھے موازی یا ان رب ہوں خوف ہوں رہتے ہیں پہلے ان کے متروں سے اور سرکار کے اپنے رب کو خوف اور شوف سے کو تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ انصار کے بارے میں انسار کا گروہ تھا مغرب ان مار پڑھ کر ایک سے طرح مشروب میں اور بارش میں لگے رہتے تھے ان کے بارے میں پوچھیں گے آگے آئیں یہ تو امنی چیزیں میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں یا تو سمجھ کو سیکھ لوگوں کو اتنا وقت دیں ان کے ساتھ گزارے اور وقت گزارنے کے ساتھ بات جو ہے تو پھر آپ کو جا کر کام کرا دیں گے سال کو ثبوت نہیں کو مولانا اللہ علیہ ایک مریض نے کہا کہ ہماری کسی اقتدار کی وفات ہو گئی تھی ادر بعد میں آئے اور قبر پر ان کو ہم لے گئے کہتے ہم نے ہم کسی قبر پر کھڑا کیا نہیں قبر پر کھڑا بھی چاہیے نہیں ہے ان سے قبر غلط ہو گئی ہے تو پھر جو تو کسی خبر پر اصلی خبر پر لے گئے ان کے اس بارے میں دیکھیں سیکھنے کا شوق ہے سیکھ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی سر اکثر معاملات میں یہ علماء سے یہ مسجد کی وقت یہ کہتے ہیں جیسے یہ رشوت ہو گیا یا اتنی بنی ہونا تو غیر خیر شریف جو ہے نا وہ کام یعنی کرنا وہ کر سکتے تو وہ لمحہ مسئلہ پوچھے تو سبل کریں اس وقت آپ کو پڑے مسئلہ پوچھ کیا کریں جگہ میں گھر جانے کا سواب ہے اور اللہ کی مدد کا دور ہوتا ہے اور یہ سر فتو دے رہے فتوح میں جائے گا ٹھیک ہے نا جانا تو پورا یاد ہے <تصف> مطالعہ کا بھی سواد ہے لیکن جو طاوتی امار ہیں نوافل ذکر سلاوت اس کے ثواب کو مطالعہ کا ثواب نہیں پڑھتے ٹھیک ہے اگر ملان وشریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے سزائے سب میں ایک آدمی جو سفر کر رہے تھے اور ایک قبر کے پاس ان کا پڑا ہوا ہاں سنگی کھبر اس قبر میں ایک آدمی دفن تھا جو اس علاقے کا بہت سفیادی مشہور تھا اور یہ کافلے والوں کو خواب میں آیا گیا اور اس نے ایک آدمی سے کہا کہ تو میرے ساتھ معاملہ کر کہ میں تجھے بختی اونٹ دوں گا اور تو تنا منہ مجھے دے دے اس کو میں ذبح کر کے ان مہمانوں کی اجاوت کرنا چاہتا ہوں خیر صاف سے یہ ڈر کر اٹھا جب اٹھا تو دیکھا کہ صح گرا ہوا ہے اور خرفڑ خر کروا سر نے زبا کیا اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت سارے قابل کو کھلایا دعوت دی آدمی کا پتا نہیں کیا قبر کی حصہ بارہ اونٹ کے آدمی کیوں لوگ ہوں لا میں ہے بخ کی اونٹ پر سوار آ رہا ہے اس نے کہا قابل انسان کا آدمی اور مجھ سے کہا ہے کہ فلانے آدمی سے میں نے اونٹ دیا تھا اس کے بدلے میں فلانا بختی اونٹ سو گئے تھے وہ دیکھ کر چلے گئے سر انیس سو انتیس میں یہ واقعہ ہوا تھا تین صحابہ کی جو خبریں گرجا کے کنارے پانی آ گیا تھا نکالی تھی تو ساری دنیا نے دیکھا ان دیکھے ہوئے صحابہ کو ان لوگوں میں سے بسرا میں ابھی بھی ایک آدمی ہے پسند یا وہ دنیا ہے گلی میں یا وہ صاحب میں ہے نا نوشرہ والے وہ جن نے دیکھا تھا جن لوگوں نے واقع دیکھا ہوا تھا ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی ضرورت بھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو گئے ہم ان کو دیکھیں زندہ سلامت نکلے تھے اور ایک جرمنی ڈاکٹر تھا اس نے آدمی کی جہان کو بھی کھولا تھا اور اس میں سے جو ہے تو بالکل پروتا ہے اور پھر وہ مان ہو گئے وہ ڈاکٹر تھا جو نہیں آئی اسپیشل تھا مانا <تصفح> اور لذیذ صاحب آئی اسپیشل کا تو یہ نکالا پھر آپ واقعات حوالہ نکالے ایک دفعہ ہماری جماعت سے روزے کے لیے گئی یہ بالامانی مدرا بی جی گھر صاحب کے وہاں لوگوں نے کہا کہ دھیان اچھا کے بات کرے ہیں لوگ بہت ہوتے ہیں شاہ کے بعد میں بیان کے لیے بیٹھا ہوا تھا بی جی گھر صاحب سے بیٹا کاسم گیا اس میں کہا کہ روزی ماتر سب سے انتظام کر کے بیٹھ کر موجود ہے لیکن وہ آیا سکھا مجھے لے گا پسند کو میں چاہتا ہوں لے کر آگے میں بیان کے لیے بیٹھو اس کے نمبر پر بیٹھے ساری بیان کر دو میں نے گیا موٹا موٹا میں نے اگلے آپ کس آئے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں پڑھ لوگ ہم لوگ موٹی موٹی کی بات ہیں آپ کس کی اگر میں ہوں میں نے کہا جب آئے ہو بیان کرو نمبر پر بیٹھو اس کے میں کہوں دھیان رکھتا کیا ہے کہ بناستے کہ بیان نہیں کرتا تو بیان کرو گے میں کے لیے میں نمبر پتھر کیا میں نے بیٹھ کر کیا میں ساتھیوں کو میں نے سوروے بیمار میں نے سجائے میں ساتھیوں کو مکانی آ جائیں مکانوں میں شاید میں چل سکے آ جائے تو دھیان ختم ہوتے سارے اس کا سل چاپی شک کیا لاش نکولی کیا بولی گئی کیا نہیں بولے گی کسی نے پنڈی پکڑی ہو کسی نے پیر پکڑے ہو کسی نے ہاتھ پکڑے ہو جو میرا جان سکے سارے ساتھی گھر تھا پر چل پڑے کیا پیشرو کر دی بڑا خوش ہوا تو میرا خیال میرے دل میں یہ بات تھی کہ ایک واقعہ کو دیکھا ہوا ہے تو میں سے سنوں گا کہ مجھے اینی روایت وادی جی مل جائے تو میں ایک افسرا جی کامان بابا مزاج سے اس پر جلسے ہو نہ جب رحمان بابا کے جو مزار کھولا تھا اس میں آپ تھے تو یہ کیسے بات کی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ افغانستان کے ذائق شاہ بادشاہ نے کری مرغوں بھیجا تھا اس نے کہا تھا کہ آدھا اس کے مزار پر لگاؤ رحمان بابا کے اور آدھا فشار خان کے رحمان بابا کے مزار پر جب مستی لگا رہے تھے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ نیچے سے بنیاد اٹھائے لاہک سے کھود تک یہاں قبر ہے اس کی بدن پڑا ہوا ہے کہ مشی بٹر رہے تھے انہوں نے کہا سا دھن دھن بلی دے آسانی چلتا نقصان ہوگی کہتے تو بڑا بھاری بلی ہے ویسے نہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو کہتے میں چلا گیا میں کھودا کھودا لہا تک یہ پہنچ گئے برمانڈ بابا کو دفن ہوئے تین سو انتالیس سال تین سو انتالیس سال کرے ابلاح آ گئی تو کہتے میں سر کی طرف سے ایڈ اے شہر میں تو بڑی موٹی اس میں کچی وہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو میں میں نے ہٹائی تو مجھے گھر تھا بڑے سر سے بات کر کے چین کون رو جو ماں اور دمک باسر کر دولو اور تصویر کے دار دو دل سے دیکھو کرتے دیکھو آگا ہوں اور مچھ وین وغیرہ مک ملا کر دیکھ اولاد نہ ہودر اولاد نہ ہودر نو عزیز خان عزیز خان جی عزم خان اولاد وادر کریجانے بالکل شکر صاحب کہتے ہیں جب کم اللہ تک قبر تک ہم پہنچ گئے پشاور میں قبر بغلی بنائی جاتی ہے کھودنے کے بعد سائڈ کو کھودتے ہیں مردے وسطے تو کہتے سر کی طرف سے میں نے وہ کچین ٹکائی تو اس نے کہا وہ بج گیا تھا بڑی سوچ ہو ڈاک تھا بالکل صحیح سالم پڑا ہوا تھا سفید خلر کا کفن بھی صحیح سالم تھا گو سلتے پڑی ہوئی تھی اور میں نے چہرے پر آگ کا پھیلا بالکل ٹھیک ٹھاک تک پھیرا آنکھ کو میں نے کیا بالکل ٹھیک ٹھاک اور اس کی اپنی تو شادی بھی نہیں تھی اولاد بھی نہیں تھی کیونکہ سنائی کلی سنائے کلی ہو گئے تھے سب چیزوں سے فورا ہو گئے لیکن اس کی اولاد جو یہ عجیب خان تھا بھائی کی اولاد بہادر کے میں بعد ہے شکل بھی ان سے مل چکی تھی گیس افسر میں آیا تھا اس نے کہا گیا ڈاکٹر صاحب جو نوٹ کرتا ہوا ہمارا یہ ترین شہر قبر اصل افسال آباد اسپتر پر رکھے ہوا نیا ڈاکٹر سے باغے مالک ہو غسل وہ ہو اور بانے پڑ گئی سیٹی عبد ال کریم کی جب قبر اٹھارہ سال بعد چلی گئی تھی پھر اس پار تو غسل کا پانی نہیں پڑا گیا سیٹی عبدالغریب آدمی وہ آدمی ہے اتنا مخیر آدمی اتنا چھوٹی آدمی گزرا ہے اتنا نکالی کے مسجد اس نے بنائی گئی اکیلے آدمی مسجد سیٹی عبدالغریبی بنی ہوئی پیر میرے نشاع صاحب کا مریب تھا اور اس نے کہا کہ مجھے کہ سنی کالج مشندہ دو میں نے کہا یہ اللہ نگر کو میں چندہ کیسے دوں اور نہ دوں تو میں بڑا کاج کروں یہاں پر وغیر کیسے گزاروں گا میں نے سیڑھی صاحب کو خط لکھا کہ مجھے چندر مانتا ہے میں کیا کروں نے کہا میں دعا کر رہا ہوں آپ غور کرتے رہے اللہ تبارک تعلق کو ڈیٹ بھی کی صورت نکالے گا تو صاحب کیا اور انگریزوں کو کہا کہ کالج آپ بنائیں میں بناؤں اس مسئلے کا جو سنگ بنیاد ہو رہا تھا 1913 میں آج سے پچانوے سال پہلے آج سے پچانوے سال سنگی بنیاد ہو رہا تھا اس میں جو شامل آدمی تھا اس میں آج سے تیس سال پہلے ملا اور اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی وہ خود بنیاد میں شامل تھا انگریزوں نے آجی فلدار تو انگریز صاحب کا اللہ علیہ کے متفر کرنے کے لیے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں سے ملاتے ہیں سنگے بنا کے بنایا بلایا وہ جب آئے تو اتنے نمبر لال بھی آ گیا نے کہا تھا مستر کے شوق رہے انگریزیاں آنکھوں والا کون ہے میں نے کہا جا گورنر دے لال بٹلر دے میں کہا شکل کر دباؤ میں میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا خیر نے کہا سنگے بنا رکھے تیس شہر کا سنگ بنا رکھا اور چل پڑے چل پڑے گڑوار گو، ان کے مجاہدین کے ساتھ تو انگریزوں نے کہا کہ اس کو لائف شرکیت تھے کہ جب یہ سنگ بنایا رکھے گا تو اس کو مجاہدین کے سوچ گرفتار کر لیں ساری جات کی بریانی سنا مجھے جب نکلو یہاں کہ سب بلا کہ جی میں تمہارا سو اور باقی کسان کو سفا پیچھے سمے ملا جگہ میرے ساتھ ہو جائے اور باقی پیچھے رہ جائیں تو یہ دو آگے تھے بولے آئے کل سہال سے آگے ہو گئے اور باقی سوال اس وقت پیچھے رہ گئے اگر کچھ تہال پڑ گئے گھیرا ڈالا گھیرا ڈالا اور اس میں جب گرفتاری کی اور دیکھا کہ باقی سارے بجائزوں سے آگے کر سراستانی سنڈاوہ ہو گیا تو مجھے کہیں گرفتار کر پھر ان کے خریدت کا سنڈا کے ملا بابا جی مقابلے میں کا مدرسہ بنایا تھا مسان ابھی بھی مدرسہ ہے نام کیا ہے ابھی مدرسہ ہماری آئے ہاں مدرسہ ہماری ابھی دے اس کی دس کنال وقف زمین ہے یہ جو سرکاری کانونی ہے خیبر قانون اس کے پاس اس وقف دس کروڑ کی ہے اور یہ آنکھ سے شروع کیے موسم میں اسی پیچھے پڑے ہی ہوتے ہیں جی سب سے روزہ گئے تھے تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ مدرسے کی حفاظت کرنا اور کاف کی بھی اور انہوں نے کیا مدرسہ دوبارہ زندہ ہوا پرانے بات کیا تھے ہمارے پاس ہمیں کس بات جیسے کہا سکتا ڈاکٹر سے انور بابا نور اور سے کہا کہ اور سنو ان سے کہ یہاں ایک تلاق تھا بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہندو نے خریدا اس میں آبادی کرنا چاہتا اس ہوں اس کو اس نے کھودا تو کہتے ہیں اس کو کے اندر سے ایک سفید آدمی نکلا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب ڈاک لے کر ماں کو بند کر ایسا خوبصورت آدمی میں نے اپنی میڈیم کبھی نہیں دیکھا جیسے یہ علاج کہتے ہندو گھر پوچھ گئے اس قبر کو بند کیا پلاٹ کو بند کر کہا بابا داس صاحب پلاٹ کو باپرے کو درد کر کہ بابا صاحب یاد ہے میں نے سوچ دیا میں ساتھ کوئی لگ نہیں یہ تین واقعات بھی بچہ نکالے والا واقعہ وہ عجیب صاحب نے سنایا تھا ساتھ آ گیا غریب آباد کے رہنے والے تھے غریب آباد کے رہنے والے یہ خیبر میڈیکل کالج بنا ہے نا ہیبر میڈیکل کالج کے لیے شیخی عبد ال میری نربی ڈپارٹمنٹ میں ایک الماری تھی جس پر لکھا تھا ڈونیٹڈ بائی شیخ حضر کریم السلام علیکم خیریت اچھا کہاں پر جنازہ ہے جی جنازہ کہاں پر ہے اچھا جی کن کو دینا ہے ان چار سال ہے ٹھیک ہے ان چار سال کھول امتیاز خان کون ہے باہر رہے امتیاز صاحب باہر بڑھانے کا انتظار کریں بہن کی افاق ہو گئی بنا کر پچھلا